وكم م ملك في السَّمواتِلَ تُغني شَفاعتُهُم شَئا إللا إِللاا م بعدِ أيذَن اللَّهُ لِم شَ الض اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش۔ کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا بتوں کے پجاریوں کیبیخ کی گئی ہے کہ وہ اپنے پتھر کے بنے ذلیل و حقیر معبودوں سے کیسے سفارش کی امید لگاتے ہیں جب کہ اللہ کے معزز و مکرم فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت کا کوئی کلمہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہیں